اگل اگل اگر چوک آیا oh, تو میں نے کہا یہ تو یار کوئی اور بس تھی لله رب والسلام على رسوله اللهم رشدي من, من ربلی كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم الكيامة فمن ذهرها عن النار بود خلال جنة فقد فالك وما الهيات الدنيا إلا متاع الورو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 وہاں سے نکلے ایک سوال کا مختصر سے دو منٹ کا جواب دیا اور چلے ہے. یہاں پر آ کر وہ کام ہوا جو ساری زندگی سے ملکا ہستا سارا کبھی نہیں ہوا ملکا ہاتھ کو بھول گئے اور پاس پٹر پر جب پہنچے چوک کو دیکھا تو کہا یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ ہم نے آدھا گھنٹہ لے لوں اللہ کے لکھے کو کوئی بدل سکتا ہے کسی کی مجال ہے اور اس کو اگر آپ اپنی غلطی کے لیے بہانہ بنائے تو وہ نہ غلطی ہماری ہے مگر تقدیر کا عقیدہ اتنا پیارا عقیدہ ہے کہ آدمی کو مزید بکت نہیں ضائع کرنے دیتا ورنہ اتنا دکھ ہوتا ہے دنیا دار کو جس کو اس عقیدے سے اللہ تبارک مطالعہ نے سہارا نہ دیا تو کہتا اوہ وہ ہوتا یار تیکھ لیتا یار تیکھ لیتا یار سارے پاگل ہو یار نئے پاگل ہو وہ کتنی دیر اسی میں اپنا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 وہ ہو گیا وہ معلوم یس جو اس نے کیا لم یقون کبھی نہیں ہو سکتا کوئی سارے مل کر بھی کرنا چاہے طریقہ نہیں کر تو فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن یہ سب کیا گھرا مل جائے گا اور تم کچھ بھی کرو یہاں پر دنیا میں کیسے بھی تم مشہور ہو جاؤ کتنے بھی کامیاب سمجھے جاؤ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اس دن کامیاب بہان دکھ دیا آننداری فقت فاض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 کیونکہ جب پیپر ایک دفعہ میں نے حوالے کر دیا پھر مجھے ایک لفظ بھی کوئی لکھنے نہیں دے گا کل انح کلی متنوع کا مرنے کے وقت کہے گا کہ اللہ مجھے لوٹا دے لا اللہ منصالح سیما ترک تاکہ جو چھوڑ کے آیا اس میں نیک عمل کروں کل ہرگز نہیں نے انح کلی متنحا یہ تو کہنے والے کی ایک بات ہے جو ہوا میں تحریر ہو گئی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 پوتل کتاب جو اہل کتاب یہودوں کا سارا تم سے پہلے ان سے سننا پڑے گا لازمی ومینا لذینا اشرف اور مشرقوں کیا سننا پڑے گا اذن کثیرہ ایزائیں دینے والی باتیں ایسے ایسے رقیق حملے ایسی ایسے بہتانات ایسی ایسی غلیظ باتیں کہ تم نے کبھی تصور بھی نہیں اردا کیا وہ بہتان تم پر لگیں گے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 دیکھو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر یہ چاہتا ہے تمہیں یہاں سے نکال دے اور اپنی حکومت قائم کر لے یہ رکھا تھا انحاضانی لساہران یہ دونوں بھائی موسا اور ہارون اصل میں جادوگر کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے یوری دان کیا چاہتے انہاذان لساہرانی یوری دان این یو خلیجا ارد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 ہاسی پر ناس رکھ اکولنا بس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نہ بدلنے والی سنت ہے کہ وہ امتحان دے کر چھوڑے گا اگر آج وہ طاقتور ہیں ان کے پاس اسباب ہے وہ ہم پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں میڈیا ان کے پاس ہے اور میڈیا ان کا تابے دار ہے اور لوگ میڈیا سے پاگل ہو کر باتیں سن کر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 مختلف جو راستے ان کی پیر بھی نہ کرو یہ کیا کریں گے ہاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے نہیں نہیں ہاضا سراسی مستقیمہ یہ میرا سیدھا راستہ فتوف اس کی پیر بھی کرو بلا تبیو سمجھ دوسرے راستوں کے پیر بھی نہ پیروی نہ تفرہ کا بھی آن سبیلی تمہیں اس راستے سے متفرف کر دیں گے بھٹکا دیں گے فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے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 اسی راستے سے یہ راستے نکل رہے ہیں اور یہ راستے چونکہ دائیں بائیں یہ چھوٹے ہیں اور وہ راستہ چونکہ سیدھا وہ لمبا ہے اور ملتا ملتا ملتا سیدھا راستہ لمبا ہوتا ہے اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے صبر تبھی ہوتا ہے جب تقوی ہو اسی لیے تصبیر ہوں سب تک اگر تم صبر کرو اور تقوی کی وجہ سے صبر کرو خشیت الہی کی وجہ سے جو تمہارے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ تمہیں صبر پر قائم رکھے ورنہ خوف نہ ہو اللہ کے ساتھ توکل نہ ہو اللہ کی طرف تنابت نہ ہو رجوع نہ ہو اللہ تعالیٰ سے خوشخبریوں کا یقین نہ ہو اللہ تبارک و تعلی کو مانا نہ ہو اس کے تعارف سے قرآن و سنت میں ہے تو کبھی صبر ممکن ہی نہیں ہے لمبے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہو جائے گا کیونکہ راستے اسی سے نکل رہے ہیں تو سب اسلام کا لیبل لیے ہوئے ہیں چیکن بانی ایک نقطہ یہ دیتے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ راستے چھوٹے اور یہ راستہ لمبا ہے انہوں نے کہا ہمیشہ حق کے لیے لمبے راستے کو چنا جاتا ہے اور سب روز پہ سے کام لیا جاتا ہے فرمایا اگر تم یہ کر لو پانی کا میں نے حاضل قبول تو یہ بڑے عظم والے کاموں میں سے ہے بڑے حوصلہ والے لوگوں کا کام ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے جو وہ کرتے اللہ ذو حزین عظیم جن کا بہت بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے فرماتا ہے اللہ باض آخذ اللہ ہوں میساک اللہ دزین جب اللہ نے اہل کتاب سے میساک کہتے پختہ وعدے کو جو آدمی کو ہلا کر اچھی طرح سے اقرار کرا کر لیا جائے جب اللہ نے پختہ اہد پکڑا اہل کتاب سے کیا اہد تھا لتوناس والا تک تمہ تم میری اس کتاب کو میرے اس پیغام کو کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ کے نہیں فنا بزو ورا ذریع انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اس کو اس کو بھول گئے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 اور میں وہاں پر تصوف کا رد نہ کروں اور باقی سارا اسلام سنا دوں تو یہ کیا ہوگا کتمان حق ہوگا اور اسی طرح مجھے ان کے پاس بلا لیا جائے جن کے پاس خالی عقیدہ قرآن و سنت کا جو سلفی ہونے کے دعوےدار ہے ماشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ ہم صابر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات بھی اگر قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراتی ہے تو احترام کے ساتھ اسے چھوڑ دیں گے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 جب ایک چیز نمونہ ہی خراب ہے اسی میں ایک نقص ہے تو سب میں نقش پڑ جائے گا اس لیے نمونہ ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں عصمت دی معصوم کیا انہوں نے جو نمونہ ہمارے اندر چھوڑا ہے وہ نمونہ ہر ایب سے ہر کمزوری سے ہر غفلت سے ہر نسان سے اور خطا سے پاک محمد مایار دینی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ مارکا سے بالکل بے خبر ہیں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 و سنت کی بات کرے گا آج تو تم نے انہیں برباد کر دیا آج کا جواب اللہ کو کیا دوں گے اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے کلسا مئو انفور قوم یومن قیام فمن رخ کیا من حیات الدنیا علامتا آج جب تم نے یہ دھوکہ دیا لوگوں کو اس کا اللہ کے پاس جواب کیا ہے مساق جمہوریت کا تعلق کوئی ہے اسلام سے کیا ان پارٹیوں سے مثاق ہو سکتا ہے جن پارٹیوں کے نظام سیکولر ہیں جو اسلام کے کبھی دعوےدار نہیں رہے جنہوں نے اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہا مساف تو انہی کے ساتھ ہوا ہے نا مسلم لیگ کا جنہوں نے اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم لیگ کے لیے تہارت کا کوئی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں وہ جیسی بھی ہے وہ اس کے بعد ہے وہ بھی یہی کچھ ہے مگر یہ کھل کر ہے سب سے بڑھ کر سیکولر جماعت پاکستان میں یہی ہے جو کھل کر کہتی ہے وحشیانہ سیا سزائیں وحشیانہ سیا سزائیں کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دین تو اسلام ہے ہماری معیشت سوشلزم اسلام کو نہیں کہا ہماری سیاست جمہوریت اسلام کو نہیں کہا طاقت کا سرچشمہ عوام اللہ کو نہیں کہا اس جماعت کے ساتھ میساخ کو نبھانے کے لیے نکلے ہو قبر سے جلوس نکال رہے ہیں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 अभी اس پرسوں میں نے ابن باز رہی ما اللہ کا یا کل فتوا پڑا تھا وال پڑا تھا پچھلے اتوار کو پڑھا تھا مجھے یاد دلا باہر آیا فتوا تھا ابن باز पूछा ان سے سوال پوچھا گیا ایسا کیا کہ اتنے باز وہ پارٹیاں جو کہ سیکولر ہیں اور اسلام کے بجائے سیکولر نظام رکھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا معیشت ہماری جو ہے سوچنے اور ہماری سیاست جمہوریت تو معیشت ان کی ہوئی اسلام نہ ہوا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 کہ یہ اکثر الناس ناس ہے یہود ان شارہ سے بھی بڑھ کر قاصر ہے اس واسطے کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے غیر اسلام کو اس قسم کے الفاظ اور پورے الفاظ مجھے ضبط نہیں مفہوم ادا کر رہا ہوں فتویٰ میرے پاس ہے دکھانے کا ذمہ دار ہے باقاعدہ سال فوزان ہے حفیظ اب اللہ کی اس پر تصدیق اس اعتبار سے موجود ہے کہ اس کتاب پر سال الفوزان کی بلکہ برراد کی تصدیق ہے علامت براس کی تصدیق ہے اور الفوزان کی تصدیق بھی ہے کیونکہ دوسری کتاب بھی مجھے ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کفر پر ہیں اور ان کے ساتھ جو امام اور خطیب ہیں انہیں مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھانے اور خطبہ دینے کا کو کوئی حق نہیں اس قدر سخت خطرہ جس بستی میں ہو وہاں سے ہو کر آٹھ سال کے بعد یہ آ کر قبر پر چادر چڑھاتے ہیں شرکیہ اشار والی ان کی قیادت میں جلوس نکالا جاتا ہے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 اور جس بیچارے کو کچھ دس بیس پچاس کیس بھگت میں پڑ گئے ہیں انگلوں پر ہے اس کے غیر اللہ کا قانون اسے یاد ہے بیچارے کو سکھے بڑی بڑی اور اگر وہ شیطان ذہن کا ہے تو اتنا بڑا بدماش بنا ہے کہ اس کا مقابلہ اب مشکل ہے وہ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک وکیل کامیاب ہونا چاہیے اور سکے ویسے ہی اسے معلوم ہے جیسے پرانے مریض کو دوائیاں خالی معلوم ہوتی ہیں ڈاکٹر ابھی بولتا نہیں وہ پہلے بول دیتا ہے ایکچولی فلاں دوائی میں نے کھائی وہ کہ سارا کچھ تو کھا کے آگے میں تو کیا کروں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 اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم تو طالب علم ہے ہمارے علماء نے یہ فتح دیے اور دلائل کے ساتھ دیے اور شخل بانی کا فتویٰ رہی اللہ موجود ہے کہ الاسلام و ڈیموکراٹیا نکیزان اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کا نقیز ہے نقیز کیا چیز ہوتی ہے کیا کہ آپ کہیں استاد عبد الوج یہاں موجود ہے اور دوسرا کیا تھا استاد عبد الوجود اس وقت یہاں پر مسجد میں موجود نہیں گئی دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی اگر استاد عبد الوجد ماشاء اللہ اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھے اور دین پر ثابت قدم رکھے آمین اگر اس وقت اس مسجد میں اس جگہ موجود ہے تو یہ غیر موجود نہیں ہو سکتے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 ویمو کراتیا اسلام اور جمہوریت نکیزان یہ فتوا بھی یہاں موجود ہے ہم نے بہت تقسیم کیا اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کا نقیز ہے ایک دوسرے کا اس طرح نکیز ہے جس طرح عبد البور یہاں موجود ہے اس وقت اور عبد الوزود یہاں پر موجود نہیں ہے یہ ایک دوسرے کا الٹھ ہے ایک وقت میں ایک شخص کے لیے کبھی درست نہیں ہو سکتی دونوں باتیں وہ کہتا ہے اما اسلام یا اسلام ہوگا ان اسلام یا اسلام ہوگا ول حکم بیما اور حکم ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ایما دیمو کراتی یا جمہوریت ہوگی حکم اور تاہ کا حکم چلے گا کیا خوبصورت بات کی اللہ البانی رحیم اللہ کی قبر کو نور سے بھر دیا اگر البانی سے کہیں ووٹ دلوانے کی غلطی ہوگی تو ہم سب علماء کے ساتھ ایک سلوک نہیں کرتے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 اللہ کے بندو علم کو ظاہر کرو گے سر آم تو کیا ہوا پنا باز اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور بلا دیا سر سمان کلیلا اور تھوڑا مول مول اس دنیا کا لے لیا وہی مل حیات اس دنیا علامت غرو اس دنیا کی زندگانی پر رچھ گئے اپنا مدرسہ اپنی مسجد اپنی چدراہت اپنے سارے کے سارے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 اللہ یز قرون اللہ اس سے پہلے کہتے کھڑے ہو بیٹھے ہوئے ہو لیتے ہوئے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے یہ وہ مرد رجال اللہ تل تجارت ان بالا بھائی ذکر اللہ وہ مرد جنہیں تجارت اور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 وہ اگر مجاہد ہو تو پھر بھی کتنی مشکل کی حالت ہو معاہدہ کو پورا کرتے ہیں بدر کا میدان سجنے والا ہے آج وہ مر کا برباد ہونے والا ہے کہ چشمے فلک نے پھر اس کا نظارہ کبھی نہ کیا آج حق و باطل کے اندر وہ ٹکراؤ ہے کہ آج حق حق اور باطل باطل کر دے گا اللہ آج ڈوب کا دود اور پانی کا پانی ہونے والا ہے آج یوم الرقان ہے اور حذیف بن جمان اور ان کے ابا دونوں کار پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے میں آزاد ہو رہی ہوں اچھا تو وہ دونوں کو پکڑ لیتے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں بدر کے اندر تم ان کے ساتھ مل کر لڑو گے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جائیں گے ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے نہیں بدر کے دن ہم جتنے کمزور تھے دوبارہ تاریخ اسلام میں کبھی اس نے کمزور نہ ہوئے آج بھی ہم کمزور ہیں اتنے کمزور نہیں جتنے بدر کے دن ہم کمزور ہیں اور جس قدم اس دن ہمیں مدد کی ضرورت تھی کبھی دوبارہ اتنی مدد کی ضرورت نہ پڑی آج ہم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 شریک نہیں ہونے دیتے یہ مسلم کی صحیح روایت ہے اور کہتے ہیں تم نے معاہدہ کیا تم واپس مدینے لوٹ جاؤ تم بھی اور تمہارا باپ بھی کس قدر شاندار اسوا مبارکہ ہے اس سخت قسم کی مشکل کی گھڑی میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے راستے کو نہیں چھوڑتے یہ اللہ ہم سے مانگتا ہے اللہ وعلا ید قرون اللہ قیام ونوبی رزال اللہ تجارت کچھ بھی حالات بن جائیں تھوڑے ہو یا زیادہ ان فرو خفافن کہ تم خفاف ہو کم ہو یا سکالن بوجل ہو نکلو اللہ کے راستے اور اللہ کا جھنڈا لے کر نکلو شرط نہیں ہے کہ ضرور تم بوجل ہو کبھی کمزور ہوتے ہو کبھی بوجھل ہوتے ہو اسلحہ خوب ہوتا ہے اور خوب اسباب ہوتے ہر حال میں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے آپ کہیں گے کہ شاید یہ جی کہہ رہے کہ ہم سارے گنے اٹھا لیں اور صبح ایک دردر شروع کرتے ہر جگ میں یہ نہیں جی کہہ رہا فسٹ آف اللہ مسپتا یہ دین دین متی یہ ہمیشہ کے لیے آیا اس میں ہر ایک کے لیے عمل کرنے کا راستہ کھلا ہے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اس عمل کا جس کی ہم نے اس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 لوگوں کی زیارت کے لیے گویا کے شرف پوری طرح سے رونق افروز ہوا تو جو شرف کے دعوے دار ہوں اور شرف کا جھنڈا جو ہے بلند کرنے والے ہوں ان کا مقابلہ توحیدیوں سے کرتے ہوں ہاں یہ یاد رہے کہ میں ان توحید کے جھنڈا اٹھانے والوں کو تقدس نہیں دے رہے وہ مقدس نہیں ہے کہ ان کی کوئی خطا فتح نہیں ان میں کئی ہفتہ ہو سکتی ہے بلا بھی ہو سکتی خلاف سنت بھی کئی کام ہو سکتے ہیں ان کی کئی پالیسیاں بھی غلط ہو سکتی ہیں غلطی سے ان سے معصوم بھی قدر ہو سکتے ہیں نیت کے ساتھ نہیں کیونکہ میں انہیں اپنے, اپنے اوپر گمان کرتا ہوں یہ قرآن کا ایک فارمولہ ہے وَلَوْ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 سواد جیسی وہ برباد کر دی گئی اس کا تمام سراغ اجار دیا گیا. پھل درختوں کے نیچے پڑے ہوئے. گل پھڑ گئے اور لاکھوں کروڑوں اور اموں کا نقصان ہوا وہ بیچارے کیا یہ سوچے کہ جب میں نہیں سوچ سکتا کہ کسی معصوم کو قتل کروں کافر کا بچہ کیوں کیا میں اسے اپنی کار کے نیچے ری سکتا ہوں کہ کا بچہ اسے کچل دو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 ان سے کوئی خیر کی امید وہی رکھے گا جو تاغوت کی پہچان نہیں رکھتا تاغوت اسے کہتے ذمہ جو مومن کے بارے میں نہ کسی آہٹ کا خیال کرتا ہے نہ کبھی کسی رشتہ داری کا خیال کرتا ہے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات میں سے حق بات کو ایمان بنانے اس پر جم جانے اور کسی پر جمے رہنے کی توفیق فرمائے آمین اور ہماری روح اس حال میں پرواز ہو کہ اللہ کے الہ واحد ہونے پر ہم راضی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور واحد رہنما ہونے پر ہم مکمل مطمئن ہو اور شریعت اسلامیہ کے علاوہ ہر راستے کو ہلاکت کا راستہ سمجھنے کا ہمیں یقین کامل حاصل ہو جائے آمین یا رب العالمین یا ارحم ارحمرہ یا وقور رہی کوئی سوال سمجھانے کے لیے کسی بھائی نے کرتا ہے اپنے مارک سے بات کر سکتے ہو کہ کس نے جانا ہو تو چلا جائے بنا بھی پڑ جائے